بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والسمائی ذات البرود آسمان کی قسم جس میں برج ہے والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے وشاہد ومشہود اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی قتل اصحاب الاخدود کے خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے وقود یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا مل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 عذاب جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزق کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الكبیر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 اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے ذو العوش المجید عرش کا مالک بڑی شان والا فعال لما یرید جو چاہتا ہے کر دیتا ہے حل اتاک حدیث الجنود بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے فرعون و ثمود یعنی فرعون اور سمود کا بلدین تقدیب لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہے اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے بلحد یہ کتاب حزل و بتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے فی لوح محفوظ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا